دوسری غلط فہمی طاقت کے متعلق یہ غلط فہمی ہے اور اس میں بھی کافی اختلاف اور اطراب میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے اس لیے ہم, ہم نے یہ کاروائیاں کی ہیں اور یہ جو ہم کاروائیاں کر رہے ہیں حکومتوں کے خلاف یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ان میں سے بعض میں سے بعض کہتے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اسی لیے ہم خود حملے کرتے ہیں یہ شاہد ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں خود حملے وہ کہتے ہیں شاہد ہے گواہی اس چیز کی ہے ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم جو کارروائیاں کر رہے ہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا واقع کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں تو حق بات یہی ہے کہ طاقت نہیں ہے اور واقعی خود حملہ کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ خود حملہ جو ہے یہ کمزوری کا ادنا درجہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھ کر اپنے آپ کو بلاسٹ کر دے اور دوسروں کو بھی مار دے یعنی کمزوری کی انتہا ہے یہ کاروائیاں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری طاقت ہے تو ہر نہیں کاروائی آپ میدان جنگ میں نہیں کر رہے کہ میدان جنگ لگا ہوا ہے جیسے زمانے میں ہوتا تھا جہاد میں ایک ہی میدان میں فیصلہ ہو جاتا تھا کون غالب ہے کون مغلوب ہے آپ لوگوں کی کاروائیں شہروں میں ہو رہی ہیں گاؤں میں ہو رہی ہیں اور آپ چھپوے پہاڑوں کے اندر شہرا میں چھپے ہوئے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تو یہ کون سی کاروائی اور یہ کون سی طاقت ہے طاقت ہوتی ہے سامنے آ کے جو چھپتا ہے وہ کمزور ہے ہسٹری دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کبھی چھپ کے وار نہیں کرتے تھے صحابہ کرام میدان میں فیصلہ کرتے تھے تعداد کم ہے زیادہ ہے کچھ بھی ہے فیصلہ ادھر میدان میں ہوتا تھا یا غالب ہے یا مغلوب ہے جنگ بدر میں کامیابی ہوئی جنگ موتا میں ناکامی ہوئی واپس آ گئے لیکن فیصلہ ہوا فیصلہ ہوا میدان میں فیصلہ ہوا اور طاقت کے متعلق میں ایک بات کروں گا یہاں پہ اور شاید اگلے غلط فہمی ہے گی میں بھی ابھی جواب دے, دے دیتا ہوں کہ آخر کیا کریں ہتھیار ڈال دیں میری یہ گزارش ہے وہ کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم کیا کرتے تھے کمزوری کی حالت میں آخر کب تک جب تک طاقت نہ آئے طاقت کب آئے گی یہ آپ کو میرے ہاتھ میں نہیں ہے سربد الجرال کے ہاتھ میں ہے سبحان اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں. دو مرتبہ طاقت دی ہے ایک مرتبہ نہیں امتحان ہے امت کے لیے فاتح یا ارل ابسار سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے اور سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو اب خود غلطی کر کے بھی نہیں سیکھتا دو مرتبہ طاقت بھی یومت کو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ افغانستان کی پہلی جنگ میں طاقت تھی نہیں؟ طاقت تھی دلیل روس کا ٹوٹنا رشیا ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹ گئی طاقت تھی اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائی ریزلٹ کیا نکلا جو کل مجاہدین تھے رات کو مجاہدین تھے وہ صبح اٹھتے ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے اقتدار کے لیے مٹی کے لیے اس زمین کے لیے جنگیں آپس میں کر دی امت کو کیا فائدہ ملا کیا اس جہاد سے جہاد کا مقصد پورا ہوا اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہوئی کلم توحید کی سر بلندی ہوئی مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہوا آپس میں جنگ کرتے رہے اور ایک دوسرے کی جان لیتے رہے ایک دوسرے کی عزت کے دشمن بن گئے جو کل تک رکھوالے تھے دین کے مسلمان کی جان کی عزت کے مال کے تھوڑے سے وقت میں ایک دوسرے کے شدید دشمن بن گئے خون کے پیاسے بن گئے طاقت ملی لیکن امت کو فائدہ نہ ہوا وجہ آگے بیان کرتا ہوں دوسری مرتبہ عراق میں سدام کو طاقت ملی سدام کے پاس طاقت تھی اور تکبر میں آ کے اس نے کیا, کیا چاہے تو یہ تھا جب یہ طاقت تھی تو کافروں پر استعمال ہوتی اللہ تعالی دین کے سر بلندی کے لیے نعرت یہی لگتے تھے کہ اسرائیل کے لیے تیار کی جا رہی ہے اسرائیل کے لیے تیار کی جا رہی ہے ایران کے لیے تیار کی جا رہی ہے لیکن کہاں پر استعمال ہوا کویت میں استعمال ہوا سعودی عرب میں استعمال ہوا طاقت تھی لیکن امت کو کیا فائدہ ملا کچھ نہیں بلکہ دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں یہ طاقت ہلاکت کی وجہ بن گئی ہلاکت کی وجہ بن گئی افغانستان میں بھی ہلاکت کی وجہ اور عراق میں بھی ہلاکت کی وجہ وجہ کیا تھی ایک بنیادی وجہ ہے جو آج بہت سارے مسلمانوں جس سے آج بہت سے مسلمان غافل ہیں وہ ہے تربیت تربیت نہیں تھی اور تربیت پہلے ہے جہاد کی تربیت تقوا کی تربیت اللہ تعالی کی جب تک اللہ تعالی کے دینگ تربیت نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کر نہیں سکتے پہلے تربیت ہے پھر جہاد ہے اور تربیت صرف اصل استعمال کرنے کی نہیں ہے. ہمارے پاس ٹریننگ ہوتی ہے تربیت کی ہے لوگوں نے لیکن کس چیز کی اصل استعمال کرنے کی ایمان کی تربیت نہیں ہے اصل میں بنیادی ایمان کی تربیت ہے صحابہ کرام کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں تیرہ سال کسی کی چیز تربیت دی تلوار اٹھانے کی تلوار تو اٹھائی نہیں کفوائی دیم تلوار اٹھائی کسی نے نہیں لیکن کس چیز کی تربیت دی ایمان کی تربیت توحید کی تربیت اس دین کو سمجھنے کی تربیت صاحبہ کرام جب بھی بیٹھتے تو انہیں کہا نہ پوچھتے آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دین کی تڑپ آخرت کی تڑپ باہر کافروں سے طرح طرح کا عذاب برداشت کرتے لیکن جب بھی ملتے وحی کے نور کا علم جب دل میں جاتا تو سارے تھکن سارے پریشانی دور تیرہ سال یہ تربیت تھی یہ آگے آنے والے وقت کے لیے تربیت تھی آگے ہتھیار اٹھانا ہے طاقت آنی ہے اس طاقت کو جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو غلط استعمال نہ کرنا یہ تربیت تھی اور صحابہ کرام کی زندگی پوری دیکھنے آپ اس طاقت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا کیوں تربیت یافتہ تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عمین کے تربیت یافتہ تھے آج کل کے دور میں تربیت ہے نہیں جو تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں ہم موحدین ہیں ہم دیندار ہیں ان کے بھی ہاتھ معصوم جانوں کے خون سے رنگ چکے ہیں کیوں تربیت نہیں تھی جہاد اور دہشت گردی میں فرق نہیں جانا جہاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کافر کا قتل کرنا کافر کو نقصان پہنچانا چاہے اپنی جان چلی جائے چاہے مسلمان، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کچھ بھی ہو نہیں یہ مقصد نہیں ہے جہاد کا مقصد اللہ تعالق دین کے سر بلندی ہو رہی ہے تو کرو نہیں ہو رہی تو سر. رک جاؤ سمپل سی بات ہے آسان, آسان سی بات ہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آج کو یہ نہ کہے کہ طاقت نہیں ہمیں ملی طاقت دو مرتبہ ایک مرتبہ دو مرتبہ ملی ہے لیکن امت کے لیے ہلاکت کا باعث بنی ہے اللہ ترق دین کے سر بلندی نہیں ہوئی اسے اور یہ عبرت ہے فاتح بریا اور الافسار عبرت ہے آج جتنی بھی گروہ جہاد کا کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں میرے بھائی پہلے تربیت ہے ایمان کی جب ایمان کا نور آپ کے دل میں ٹھہر جائے گا اس کا اثر آپ کے بدن پر آئے گا آپ کی سوچ پر آئے گا آپ کی آنکھوں پر آئے گا آپ کے سننے پر آپ کی زبان پر آپ کے ہاتھ پر آپ کے پاؤں پر اور کبھی آپ سے ظلم نہیں ہوگا اور کبھی کسی معصوم کی جان آپ نہیں لے سکیں گے لیکن جب تک اس کا اثر آپ کے دل پر نہیں ہے تو پھر بدن پہ کیا اثر ہوگا اس کا آپ کو نظر باط باطل حق نظر اور حق باتیں نظر آ رہا ہے آپ حق سنتے ہیں آپ کو باطل لگتا ہے اور آپ بات سنتے, سنتے آپ کو حق لگتا ہے آپ کے ہاتھ رک نہیں سکتے مسلمان قتل عام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا کرے وہ کوئی راستے نہیں کوئی کہتا ہے یہ کافر نہیں مرتد نہیں اس لیے ہم نے ہمارے کوئی کہتے ہیں وہ راستہ وہ نہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تربیت ہے اور تربیت سے پہلے ایک اور چیز ہے جو علامہ البن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج دین کی تربیت جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس میں کتنی ملاوٹ ہو چکی ہے آج دن میں کیا ہمارا دین صاف اور پاک ہے جیسا کہ نبی اکرم وسلم کے زمانے میں تھا آج دین میں بہت کچھ مل چکا ہے بہت ملاوٹ ہے دین میں ایسے چیزیں مل چکی ہیں لوگوں کے خود ساختہ دین بن گئے ہیں اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے الم اکمل لکم دینکم و کامل دین آج کہاں نظر آتا ہے اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کامل دین پہ عمل کرتے ہیں اکثر لوگ اپنے خود خود ساخت راستے اپنائے ہوئے ہیں تو پہلے تصفیت پھر تربیت پھر جہاد ہماری تو یہ گزارش ہے ورنہ یہ قتل عام ہوتا رہے گا یہ فتنے ہوتے رہیں گے ہم سے اچھے آئے ہم سے اچھے چلے گئے نصیحت کر کر کے تھک گئے ہم بھی آئے ہم بھی چلے جائیں گے لیکن اللہ کے لیے اس خون روزے کو چھوڑو اور حق کی طرف آؤ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی صرف ایک چانس دوسرا چانس نہیں ہے اس ایک چانس کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حق راستے پہ گزارو موت آتی ہے پتہ نہیں چلتا اچانک موت آ جاتی ہے بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے اور یاد رکھیں قیامت کے دن آپ ہوں گے آپ کا عمل ہوگا کوئی امام کام نہیں آئے گا کوئی جماعت کام نہیں آئے گی جو آپ نے کیا ہے آپ نے اس کا حساب دینا ہے بغیر ترجمان کے اگر رسول علیہ رسول علیہ مسوط والسلام یہ منہج یہ طریقہ لے کے آئے ہیں پھر جا کے کرتے رہو لیکن اگر رسول علیہ مسوات والسلام یہ نہیں اس کے الٹ دوسرا راستہ لے کے ہیں امن و امان کا توحید کا سنت کا اتباع کا یہ راستہ لے کے ہیں تو پھر اس کو اپنا اور اس کو چھوڑ دو دونوں ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرمائے مد اجب تم سلیم تم نے اسروں کو کیا جواب دیا یعنی سوال کیا جائے گا تم نے فلانے امام کو کیا جواب دیا فلانے جماعت کے سربراہ کو کیا جواب دیا فلانے گروہ کو کیا جواب دیا نہیں وہاں پر انبیا علیہ وسلاۃ السلام العظم انبیا ابراہیم علیہ السلام ن علیہ السلام موس علیہ وسلاۃ السلام نفسی نفسی کہیں گے نفسی نفسی کہیں گے کیا کہ آپ کے امام ہو ہمارے امام کوئی کام آئیں ہمارے اس لیے اس دن کے لیے تیاری کر لو